السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله والصلاه والسلام علی رسول الله وعلی الہ وصحبه اجمعین اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یصبح لله ما فی السماوات وما فی الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے بادشاہی اسی کے لیے ہے اور تعریف بھی اس کی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے حواب گرامی قدر ہمارے جو اولیاء آئمہ کرام عارفین باللہ نیک لوگ گزرے ہیں انہوں نے اس بات پہ بہت زیادہ محنت کی ہے کہ وہ کون سا ایسا ذریعہ ہے وہ کون سی ایسی علامت ہے کہ جس سے یہ حقیقت واضح ہو سکے کہ فلاں شخص مخلص مسلمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے تو بہت کچھ لکھا گیا ہے بنیادی طور پر تو حقیقی علم یہ اللہ کے پاس ہے کہ ہم میں سے مخلص کون ہے اور ہم میں سے اللہ کا پیارا کون ہے لیکن پھر بھی چند علامات انہوں نے لکھی ہیں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ جس انسان کے تنہائی کے نوافل بہت اچھے ہیں وہ مخلص بھی ہے اور اللہ کا محبوب بھی ہے بعض نے لکھا ہے کہ جو خفیہ تنہائی میں صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے وہ اللہ کا بڑا مقرب ہے کیونکہ انسان کو مال جان سے بھی پیارا ہوتا ہے جان چلی جاتی ہے لیکن کئی لوگ مال نہیں چھوڑتے لیکن جو تنہائی میں چپکے کے چپکے اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے تو یہ اس کے اخلاص کی بھی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی بھی علامت ہے اور ان علامات میں سے ایک علامت وہ علماء عارفین بلا نے یہ لکھی ہے کہ من ذکر اللہ حافظ صرف بر امین الفاق کہ جو انسان تنہائی میں اللہ تبارہ کا وطالہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلص بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں تو ہواب گراہمی قدر موجودہ حالات میں سچی بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی جہاد سے چھوٹا عمل نہیں ہے کہ آپ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں ذکر جہاں سے کیا جائے یہ ایک پاکیزہ عمل ہے مبارک عمل ہے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں لیکن آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج میں آپ کے سامنے ایک ذکر توحید ہے اس ذکر توحید کو بیان کرتا ہوں اور اس کے چند فوائد بیان کرتا ہوں نبی علیہ اللاط والسلام کو اس ذکر توحید کے ساتھ بڑی محبت تھی ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد یہ ذکر کم از کم تین دفعہ پڑھتے تھے نبی علیہ اللاۃ والسلام جب بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوتے وہاں کھڑے ہو کے یہ ذکر کرتے تھے سفر جاری ہے سفر میں کہیں کوئی ہونچا ٹیلا آ گیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہیں کھڑے ہو کر یہی ذکر پڑا کرتے تھے ابھی آپ نے نماز پڑھی یہ نبی علیہ السلام, السلام پھیرنے کے بعد بڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیئن قدیر اللہم لا مانع لما آطائت ولا معطی لما منعت ولا ينفغ الجد من کل یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ وح د شریک لا ال لاہل ملک و لہ الحمد اللہ کل شعین قدیر بس اس وظیفے کو پلے باندھ لیں اس میں ایک لذت بھی ہے عقیدہ بھی ہے حلاوت بھی ہے دنیا جہان کے ہر مسئلے کا حل بھی ہے آخرت میں اللہ کے ہاں عزت بھی ہے اور جنت میں درجات کی بلندی بھی ہے ایک تو آپ ایسے بڑھتے پھر نبی الاسلام چند ازکار کرنے کے بعد پڑھتے لا اله الا الله وحده لا شريك لا له الملك الحمد على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون پھر نبی علیہ السلام پڑھتے تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمدللہ للہ دفعہ اللہ اکبر اور سو کی گنتی، آپ اسی ذکر سے پورا فرماتے تھے لا وحدہ شریق اللہ لہ لا لا، الملک ولہ الحمد و لا کل قدیر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے طواف کیا فرقی الصفا آپ صفا پہاڑی پہ چڑھے اور قبلے کی طرف آپ نے اپنا چہرہ مبارک کیا پھر آپ نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے پڑھا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل خشا حاجت روا نہیں اللہ کے سوا کوئی لج پال غریب نواز دستگیر نہیں اللہ کے سوا ڈوبی ہوئی کو تارنے والا نہیں اللہ کے سوا کسی کھوٹی قسمت کو کھڑا اور ہرا کرنے والا نہیں وح دہلا شریک اے اللہ تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں بادشاہی تیری ہے تریف تیری ہے اور میرے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے اسی طرح نبی علیہ السلام سفر میں پڑھتے اور آپ حیران ہوں گے یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے آپ کے سامنے ایک صحیح حدیث بیان کرتا ہوں آجنا فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ وح دہلا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد اے میرے اللہ تیرے سوا اللہ کوئی نہیں کیا مانا تیرے سوا میرے بگڑے ہوئے معاملات سدھارنے والا کوئی نہیں تیرے بغیر میرے کام آنے والا کوئی نہیں اساس تو ہے بنیاد تو ہے, الہ تو ہے ہے کا ترجمہ اردو کے کسی ایک لفظ میں ممکن ہی نہیں اس کا مختصر معنی یہ ہے یا اللہ میرا سب کچھ تو ہے میری زندگی کے سب معاملے حل کرنے والا تو ہے اور اللہ تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں بادشاہ تیری اور تاریخ بھی تیری نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اتنا بول بولتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں سادا کا آبدی فرشتوں میرے بندے نے سچ بولا ہے ایک ماں بیٹے کو کہے کہ بیٹا ت نے سچ بولا ہے بیٹے کے لیے کتنی عزت کی بات ہے استاد شگرت کو یہ بات کہے بیٹے ت نے سچ کہا ہے کتنی عزت کی بات ہے اور ہم میں سے وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو لا الہ الا اللہ وحدہ شریق اللہ لہ الملک ولہ الحمد و شعین قدیر پوری سچائی اور گہرائی سے و مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں اور جواب میں اللہ فرماتے ہیں صدق کا میرے بندے تون نے سچ بولا سب فضائل آپ ایک طرف رکھیں رکیں اور اس بات پہ سوچیں کہ کتنی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں نے یہ کلمہ پڑھا اور میری اللہ نے مجھے کہا سادا کا اب میرے بندے ت نے سچ بولا ہے پھر آپ حیران ہوں گے نبی علیہ السلاۃ اسلام کا فرمان ہے خیر یو یوم آرف وخیر وہ قلت انا کل تو قبلی لا شریکل لا الحمد اللہ شین قدیر آپ نے فرمایا میرے صحابہ سب سے بہترین دعا وہ دعا ہے جو عرفہ والے دن عرفات کے میدان میں کی جائے یہ سب سے بہترین دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بار بار عرفہ والے دن میدان عرفات میں دعائیں کرنے کی سعادت نصیب فرمایا آپ نے فرمایا سب سے بہترین دعا ہے اور حدیث کا اگلا ٹکڑا فرمایا وہ خیر ما قلت انا بن نبیون بن قبلی سید آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور میرے سمیت نہایت قابل توجہ حدیث فرمایا آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور میرے سمیت ہم نبیوں اور رسولوں نے انبیاء اور رسول کی جماعت نے اللہ تعالیٰ کی ہمد و صنا میں جو جو بول بولے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بول تمام بولوں سے افضل بھی ہے اعلیٰ بھی ہے بہتر بھی ہے خیر ما تو آنا یہ سب سے بہتر ہے لا الہ الا اللہ شریقا لاہل ملک ولا کلین آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت نورسلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے رہے اللہ کا ذکر کرتے رہے کیسے کیسے شاندار کلمات سید نور کی زبان سے نکلے ہوں گے آپ ان باتوں کو فراموش نہ کیا کریں ان پہ غور کریں اللہ کی قسم دین کی ساری لذت باتوں کو سوچنے میں سمجھنے میں اور اس کی گہرائی میں اترنے میں ہے کہ سیدنا نو سیدنا موسا سیدنا عیسیٰ اور کونین کے تائیدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف میں اللہ کی حمد میں اللہ کی ثنا میں کیسے کیسے شاندار بول بولے ہیں لیکن آپ نے فرمایا تمام کلمات میں سے تمام اذکار میں سے تمام گاؤں میں سے خیر ما قلتو انا والنبیون من قبلی سب سے بہترین بول لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک و الحمد و وہو لا کل شیئن قدیر اور آپ بخاری شریف کی حدیث پر غور فرمائیں نبی کل کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ سو دفعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لاہ الملک و لاہ الحمد و وہو لا کل شیئن قدیر سو دفعہ پڑھتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو حضرت اسماعیل علیہ اسلام کی لڑی سے دس غلام آزاد کرنے کے برابر سوابط فرماتے ہیں اور شاید کہ کبھی آپ نے اس پہ سوچا نہیں ہے کہ دس غلام ان کی قیمت منیمم پاکستانی کرنسی کے مطابق یہ دس کروڑ سے کم نہیں ہے ایک بندہ اللہ کی راہ میں دس کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے یہ ہے اسلام کی عظمت یہ ہے غریبوں کی طرف داری یہ ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات اکرامات نوادشات فرمایا ایک بندہ اللہ کی راہ میں کم و بیش دس کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے اور ایک بندہ سو مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وہ لا شریک اللہ لہول ملک و الحمد حمد وح ال شہین قدیر جو مقام جو شان جو رتبہ اس دس کروڑ خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہی اجر و شواب اور جنت میں درجہ اللہ تعالی اس ذکر پڑھنے والے کو بھی عطا فرمائے بشرط کہ اس کے عقیدے میں شرک نہ ہو یہ الفاظ رٹے رٹائے نہ ہو وہ سود خور نہ ہو اللہ کا باغی اور اللہ کا نافرمان فرمان نہ ہو تو یقیناً آپ تو اللہ کی رحمتوں کے طالب ہیں حلال کے لیے محنت کرتے ہیں نگاہوں کو جھکا کے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے بندوں کلمہ پڑھنے کے بعد نمازی بننے کے بعد دیندار بننے کے بعد میری اور آپ کی زبان کا سب سے چنیدہ پسندیدہ برگزیدہ اور اللہ کے ہاں محبوب ترین وظیفہ یہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ لاہل ملک و لاہ الحمد و لا شین قدیر مجھے پیدا کرنے والے کبریا کی کبریائی کی, کی قسم ہے اس کو صبح کے وقت سو دفعہ پڑھ دیں شام کے وقت سو دفعہ پڑھ دیں گھر ممکن ہو تو سائیکل چلاتے موٹر سائیکل چلاتے گاڑی ڈرائیو کرتے اس کو اپنی زبان کا ورد رکھیں اللہ سب بندشیں رکاوٹیں ختم کرتے ہوئے اپنے بندے کے لیے رحمتوں کے سب دروازے کھول دیتا ہے لاہور کے رہنے والوں یہ بابے یہ ملنگ یہ تعویزات اللہ کی قسم یہ آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے اس مسجد کے سنجیدہ پیغام کو سمجھو ان حالات میں کہ لوگوں کے عقائد بگڑ چکے دین کے نام پہ دکانداری ہے اس مسجد کا سنجیدہ پیغام یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل کا حل لا الہ الا اللہ وح دہ شریق اللہ لاہ لا الملک و لہ الحمد وشین قدیر اس وظیفے اور ورد میں اللہ نے رکھا ہے فرمایا اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے سچ بولا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں انبیاء نے جو کچھ کہا اس سے بہتر بول کسی نے نہیں بولا پھر فرمایا جو یہ کلمہ پڑھتا ہے سو مرتبہ ایک روایت میں ہے جو دس مرتبہ پڑھے اس کو چار غلام آزاد کرنے کے برابر سواب ہے ایک میں ہے جو سو دفعہ پڑھے اس کو دس غلام آزاد کرنے کے برابر سواب ہے اور آپ حیران ہوں گے نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سو دفعہ پڑھتا ہے لا وا لا شی کالا یا اللہ میرے گناہوں میں شک نہیں میری کتاوں میں شک نہیں میری غفلتوں میں شک نہیں لیکن میرے اللہ میرا عقیدہ یہ ہے یا اللہ تیرے سوا میرا ہے کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میرا علاقہ کوئی نہیں دولتوں سے امیدیں لگانے والے عہدے داروں سے امیدیں لگانے والے خدا کی قسم ساری زندگی ایمان کی ہلابت سے محروم رہتے ہیں اور جو بندہ سو مرتبہ یہ کہتا ہے نا میرے اللہ تیرے شوا میرا کوئی نہیں تو میرا الہ ہے اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں تریف تیری بادشاہی تیری اور تو ہر چیز پہ قادر ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نامہ امال کے سو گنا معاف کر دیتے ہیں اور نامہ اعمال میں اللہ سو نے تحریر فرما دیتے کئی بھائی کہتے ہیں کاری صاحب ہماری دعائیں لٹک گئی اٹک گئی ہم نے بڑی دعائیں مانگی ہیں پچھلے رمضان میں بھی مانگی تھی لہ لر کو بھی مانگی تھی حج عمرہ پہ بھی مانگی تھی آئیے میرے بھائیو جب آپ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں نا تو اپنی دعا سے پہلے کم از کم منیمم آپ سو دفعہ چلو ہزار دفعہ نہیں ویسے تو بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شریقہ لا لہ ملک ال شعین قدیر کم از کم ہزار دفعہ پڑھتے ہیں دو دو ہزار دفعہ پڑھتے ہیں آدھ آدھا گھنٹہ یہ کلمہ پڑھتے رہتے ہیں جب اسپیشل کوئی خاص دعا اللہ سے منظور کروانی ہونا پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں اور میں نے ایک اللہ کے ولی کے بارے میں پڑھا فرماتے ہیں جو دعا میں یہ پڑھتا رہتا ہے مالک کے اتنے قریب ہوتا ہے اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس دعا کی برکت سے اللہ دل کی خواہشیں پوری فرما دیتے ہیں ہمارے پاس کتنی دعائیں ہیں کہ ہم نے اپنی دعا سے پہلے اس کلمے کو سو دفعہ پڑھا ہو پچاس دفعہ پڑھا ہو بھئی ہم گلے تو اللہ کے کرتے ہیں شکوے تو اللہ لیجیے جی اللہ سنتا نہیں اللہ قبول نہیں کرتا آپ امانت داری سے سوچیں زندگی بھر کی تمام دعائیں اکٹھی کر کے لائے میرے سامنے میں اپنی دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مجھے بتائیں کتنی دعائیں ایسی ہیں کہ ہم نے ان اس دعا سے قبل اس کلموں کو سو دفعہ ہزار دفعہ اللہ کے سامنے رو کر پڑا ہو آپ کو روایت یاد نہیں ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ جب انسانی یہ کلمہ پڑھتا ہے پھر اللہ دعائیں رد نہیں کرتا سعید نے حبان میں مشکات میں دیگر کتابوں میں حدیث ہے ایک آدمی رات کو سویا تھا اچانک اس کی آنکھ کھل گئی جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا لا الح اللہ وحدہ شریق اللہ ملک ولاحمد اللہ کل شین کدیر سبحان اللہ وحمد للہ ولا الح اللہ ولہ اکبر ولاق ولا اللہ بل پیغمبر السلام نے فرمایا اب یہ بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے اس قدر قریب جا چکا ہے جو مانگے گا اللہ اس کلمے کی برکت سے عطا کر دیں گے ہم اپنی دعاؤں سے قبل یہ کتنا پڑھتے ہیں یہ پورا وظیفہ یاد کر لیں لا الح اللہ وح دا شریقہ لا لاہل ملک ولا الحمد اللہ کل شعین قدیر سبحان اللہ ومد اللہ ولا اللہ ولہ اکبر اللہ کی قسم اس میں ایک عقیدے کا جہان ہے تربیت کا جہان ہے جس آنکھ میں حیا ہو جس دل میں اللہ کا ڈر ہو جو پیٹ حرام سے بچا ہو جس زبان پہ جھوٹ نہ ہو جو لذت جو راحت جو ہلاوت جو چاشنی اور جو مٹھاس اللہ ان اذکار کے ذریعے مومن بندے کو عطا کرتا ہے اللہ العظیم اس چاشنی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا آئیے اگر آپ اپنے بچوں کو شیطان کے شر سے بچانا چاہتے ہیں بیٹیوں کو بچانا چاہتے ہیں کیا آپ کو بخاری شریف کی یہ روایت یاد نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے ٹائم سو دفعہ یہ وظیفہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک الحمد وہو علا کل شہین قدیر کان حظا من الشیطان اجھ مختلف روایات ہیں فرمایا جو بندہ یہ سو دفعہ پوری بصیرت کے ساتھ اس وظیفے کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے ہوئے اس کو سو دفعہ پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر شیطان کے شر سے محفوظ فرما لیتے کتنا شیطان کا شر ہے دیکھیں ہماری بیٹیاں ہیں گھر میں بھی ہیں کچھ بیٹیوں کی ہم نے شادی بھی کی ہوگی بہنوں کی شادی بھی کی ہوگی مجھے آپ بتائیں ہم مسلمان ہیں کبھی ہم نے شادی شدہ بیٹی کو یہ بات کہی ہے کہ بیٹے دیکھیں زندگی بھر بیٹا شیطان سے جنگ ہے شیطان بیٹے بڑا مکار ہے شیطان بیٹے بڑا زدی ہے اور یہ بڑے چور دروازوں سے نیک کا مال برباد کرتا ہے بیٹا یہ آخری سانس تک تیری شیطان کے ساتھ جنگ ہے اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اور ہر معاملے میں اس کو شکست دینے کے لیے تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو مدینہ کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وَهَا لا وح داہ شریک لاہل ملکو و لاہ وے شیخ تھے ہم نے صحیح البخاری کا سبق ان سے پڑھا ہے حضرت امام عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تبارک و تعلیٰ ہف صاحب کے پاس تو لبا آتے تھے اور بڑے دکھی لوگ آتے تھے کوئی کہتا ہف صاحب یہ احکام مسائل میں بھی چند چیزیں ایسی موجود ہیں ہف سے پوچھتے ہف صاحب کوئی راز کی بات بتائے کوئی عظیم ترین وظیفہ بتائیں جس سے یہ وسوسات ختم ہو جائیں یہ کاروباری ٹینشنیں ختم ہو جائیں روحانی لذت راحت نصیب ہو جائے ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے اور مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے اٹھائیے ہفصا کی کتاب ہاف فرمایا کرتے تھے اگر دین و دنیا کے خزانے اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہو تو اس ذکر توحید کو پڑھا کرو اس کا نام ہے ذکر توحید لا الحلہ وحدہ شریق اللہ لَهُ ملک وَلَهُ الْحَمْدُ ہم داک كُلِّ شین قدیر اور بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے جو بندہ صبح کے ٹائم سو دفعہ یہ شام کو سو دفعہ پڑھتا ہے فرمایا قیامت کے روگ سنو نیکمال میں آگے بڑھنے والو فس تبھی خیرات کی عملی تصویر بن کے جینے والو کورین کے تاجدار نے فرمایا جو بندہ سو مرتبہ صبح یہ شام اس کو پڑھتا ہے کثرت سے اس وظیفے کو پڑھتا ہے قیامت کے روز بڑے بڑے نیک لوگ بڑی بڑی نیکیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے لیکن آپ نے فرمایا کوئی بھی نیک آدمی اس بندے سے آگے نہیں بڑھ سکے گا جو دنیا میں ذکر تو کے ساتھ پیار کیا کرتا تھا وہ اس کو کراس کرے گا نیکیوں میں جس نے یہ ذکر تو تعداد میں اس سے زیادہ پڑا ہوگا وگر بڑی سے بڑی نیکی لے کے آنے والا اس ذکر توحید پر ہمیش کی کرنے والے کو کراس کر سکتا اس سے آگے بڑھ سکتا مجھے بتائیں اس سے بڑی سعادت کیا ہے لیکن حیرت کی بات ہے او یا لے توحید کہلانے والو سنو حیرت کی بات ہمارے لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہی عبادت کے لائے ہے لیکن دعا بھی غیروں سے کرتے ہیں ہوا کہ اکیلا ہے لا شریک اللہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں آپ حیران ہوں گے کاری صاحب یہ چھوٹا سا بول ہے اور اجر و سواب کے خزانے ہیں اور جنت کے درجات کی بلندی کی انتہا ہے رب کی رضا اور رب کی رحمتوں کی عجیب برسات ہے اس وظیفے میں ہے کیا وہ اللہ کے بندو توحید الوحیت اس میں توحید ربوبیت بیت اس میں توحید اسماؤ صفات اس میں اس بات توحید اس میں رد شرک اس میں اللہ کی قدرت کا ذکر اس میں اللہ کی بادشاہت کا ذکر اس میں اللہ کی تعریف اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا اس میں آپ مجھے بتائیں کہ وہ توحید کا قوم سا پہلو ہے جو اس ذکر توحید میں بدر جائے اتم موجود نہیں لیکن ہمارے ہاں پڑھا تو جاتا ہے لیکن سمجھا نہیں جاتا آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں ایک بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ اللہ. اللہ تیرے سوا الا کوئی نہیں تو اکیلا ہے لا شریک الا اور تیرا کوئی شریک سب بولے سب بولے تیرا کوئی شریک اس کا معنی کیا ہے معنی تو یہ ہے نا مثال کے طور پہ روٹی کون دیتا ہے رزق کون دیتا ہے؟ وہاب اللہ ہے مرتی اللہ ہے رزاق اللہ ہے رازق اللہ ہے داتا اس میں کوئی اللہ کا شریک ہے کوئی نبی کوئی ولی کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی غوث کوئی کتب کوئی ابدال کوئی کرنی دھرنی والا اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے جو روٹی دیتا ہو بولتے نہیں کوئی داتا ہو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں تیرا کھاما میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ زبان سے کہتے ہو لا وحدہ شریک اللہ عملی طور پہ کہتے ہو میں تیرا خاما میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ میں سوال کرتا ہوں مجھے بتائیں آپ نے رسول اللہ کو اللہ تعالی کی صفت رزاق میں شریک نہیں کر دیا یہ تیرا ہی نظر کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے سید نے ابھی بکر سے لے کے آخری سے ابھی تک آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ان باتوں کو سوچو سمجھو آگے پہنچاؤ کیا کبھی کسی صحابی نے یہ بات کہی تھی کہ ہم رسول اللہ کا دیا کھاتے یہ بات نہیں جب بارش نہیں ہوتی تھی رزق لینا ہوتا تھا نبی السلام ایسے صحابہ کو لے کے باہر چلے جاتے اور فرماتے ہم فکیر ہیں تو اکیلا دستگیر ہے اللہ اپنی رحمت کی بارش نازر کرتے تو کئی لوگ ساری زندگی ذکر کو پڑھتے ہیں لیکن وہ شرک کے گدے پہ سوار رہتے ہیں مجھے بتائیں ڈوبی تارنے والا کون ہے کھوٹی قسمت کو کھرا اور ہرا کرنے والا کون ہے کیا اس صفت میں ہم اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے آپ معاشرے میں ایسے بول نہیں سنتے تو میرے قابل قدر بھائیوں سچی بات ہے یاد رکھنا یاد رکھنا آخری بول ہے جس بندے کا عقیدہ توحید مضبوط نہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں غیرت مند نہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں حساس نہیں واللہ وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ساری زندگی نوافل پڑھتا رہے کوئی ذکر کوئی دعا کوئی نماز کوئی صدقہ مل کے بولے اس کے کام نہیں آئے گا تو یہ ایک بنیاد ہے ذکر توحید لا اللہ اللہ وحدہ شریک اللہ لہ ال ملک دیکھیں بادشاہی اللہ کی ہے ازل سے ہے اب تک ہے یہ کیا بادشاہ ہے یہ بادشاہ ہے سر درد اگر ان کے سر میں درد ہو پیٹ میں درد ہو تو یہ لوگ تو اپنی درد کو نہیں سنبھال سکتے یہ کیسے بادشاہ, ہے؟ بادشاہ تو وہ ہے اللہ قیوم لریف اسی کی ہے لوگوں کی خوشام دینا کیا کرو میں نے بڑے بڑے مذہبی لوگوں کو دیکھا پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے چند ٹکوں کی خادر لوگوں کی مدہ ستائش کرتے ہیں خوشامدے کرتے ہیں کیا یہ رسول اللہ کی عدیز نہیں ہے آپ نے فرمایا جو تمہارے منہ پہ آ کے تمہاری تعریف کرے اگر تمہیں ایک مٹھی مٹی میسر آ جائے تو اس کے منہ میں ڈال دو لوگوں کی خوش آمدوں سے نہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے نہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی تعریف کریں اس کی بادشاہی ہے مجھے آپ بتائیں اگر الا اللہ ہے وہ ہے بھی اکیلا اس کا شریک بھی کوئی نہیں بادشاہی بھی اسی کی ہے تعریف بھی اسی کی ہے اور ہر چیز پہ کادر بھی بولے ہر چیز پہ کادر بھی پھر آپ کو ٹینشن کیا ہے پھر مجھے بے چینی کس چیز کی ہے جب عزت کا مالک وہ ذلت کا مالک وہ رزق کا مالک وہ وہ رحیم ہے کریم ہے ہے منان ہے،, پھر کلق کیوں ہے یہ کلک کیوں ہے مزاج میں بے چینی اور اجترابی کیا یہ مستقبل اتنا ڈاؤٹ فل کیوں ہے ہم گھبرائے ہوئے ہیں نہ جانے اگر میں نے اثر کے وقت دکان بند کر دی تو کیا بنے گا کہاں سے کھاؤں گا کہاں سے آئے گا او اللہ کے بندو اتنا پیارا وحدہ شریک ہمارا اللہ ہے اور ہماری عقیدہ نے ہمیں دیا کیا ہے میں نکما تالب اللہ کی توفیق سے پچیس سال گزر چکے ہیں دین پڑھتے پڑھاتے مجھے سے ایک ہی بات ملی ہے عقیدہ سب سے پہلا عقیدہ سب سے پہلے جو زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے وہ ایک مومن اور مسلمان کی زندگی کو سکون سے مالا مال کر دیتا ہے عقیدہ جس بندے کا مضبوط ہو اس بندے کی زندگی میں سکون بہت ہوتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے توحید کے دعوے دار زندگی میں سکون نہیں ہے راحت نہیں ہے اطمینان نہیں ہے ٹھہراؤ نہیں ہے تو اللہ کے بندو اس ذکر توحید کو عام کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا اللہ لاہ ملک و لاہ الحمد وا لا ہو اللہ کل شہین قدیر اس کو گھر جا کے بتاؤ بیٹیوں کو بتاؤ بہنوں کو بتاؤ اپنی بیوی بی کو بتاؤ والدین کو بتاؤ خود بھی اس کو پڑھو کیوں جی گھر جا کے بتاؤ گے ہاتھ اٹھاؤ کون کون بتائے گا اٹھائے ہاتھ اٹھائے ہاتھ میں ایک دعا کروں گھر جا کے بتائیں گے دوستوں کو بتائیں گے جس میرے بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہے میں طالب علم دعا کرتا ہوں اللہ کعبۃ اللہ کے طواف میں یہ ذکر توحید پڑھنے کی توفیق عطا فرما مسجد نبی میں یہ ذکر توحید پڑھنے کی توفیق عطا فرما آمی. اور یا الہ العالمین ایک دن ہمارا جنازہ اٹھے گا اے اللہ جب ہماری موت کا وقت تو, کئی گالیاں دے کے مر گئے ہائے, ہائے کر کے مر گئے. جن کی راتیں کالی تھیں جن کی تنہائی کالیاں تھیں واللہ عظیم جو سود خور تھے واللہ لذیم جو اللہ کے باغی تھے اور بڑی ٹھاٹ واٹ سے جیا کرتے تھے جب موت کے فرشتے آئے جاؤ جا کے میو ہاسپٹل سول ہاسپٹل چلڈرن ہاسپٹل جا کے دیکھو حالات کیا ہے اللہ کی قسم میں دعا کرتا ہوں آمین کہنا اللہ جب ہم پہ موت کا وقت آئے یہ ذکر توحید ہماری زبان پہ جاری فرمانا آمین. یا اللہ یہ ہماری زباں پہ جاری فرمانا پہلی زندگی کی غفلت کو معاف فرمانا کئی مجھے نوجوان پتا کیا کہتے ہیں شیخ صاحب میں اتنا پڑا لکھا نہیں ہوں تو میں نا اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں مسلک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں کیا کروں علماء کرام شی فرما ہے میں پوری جرت بصیرت کے ساتھ دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں جائیے آپ جا کے کسی ایک بندے کو اس ذکر تو پہ لگا دو اللہ کی عزت کی قسم آپ نے اسلام کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے. یہ کڑے یہ تاگے یہ لیرے فقیروں کی پوجا تصویروں کی پوجا حالات واقعات آپ کے سامنے ہیں عقائد کا بیڑا غرق ہو چکا ہے تنہائی میں گانے آ چکے ہیں تو شروع میں میں نے جو بات بتائی تھی نا کہ مخلص اور اللہ کے پیارے بندے کی ایک بہت قیمتی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ تنہائی میں ذکر کرتا ہے وہ تنہائی میں آپ اپنی تنہائی چیک کریں اور اس سب سے عمدہ وظیفے کو اپنی تنہائی میں جگہ دیں اور کافی جگہ دیں پوری کشات کی کے ساتھ اسے آنے دیں کیا مطلب ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں چلتے پھرتے آپ کے پاس اچھی دکان ہے آخری جملہ اچھی دکان ہے اچھی گاڑی ہے اچھے بچے ہیں آپ اچھا دین کا کام کرتے ہیں جب بھی آپ کو خیال آئے نا اللہ کی نعمتوں کا رحمتوں کا آپ نے کیا پڑھنا ہے اللہ بادشاہی تو تیری ہے تیری بادشاہی پہ قربان جاؤں میرے جیسے نکمے سے دین کا کام لے رہا ہے اللہ یہ تو تیری شان ہے تعریف تو تیری ہے کہ میرے جیسے بے حسیت انسان کو تو نے توفیق دے دی ہے احباب گرامی قدر یہ بہت شاندار اور نہایت ہی اللہ کا محبوب وظیفہ ہے ذکر توحید اس کو سمجھیں سیکھیں اس کو عام کریں بھائی نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے جامع ترمزی میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ مسافر کی دعارات نہیں کرتے دعا کریں اللہ ہمیں بار بار مکہ مدینے کی زیات نشیح فرمائے ایک دعا جو ہے نا وہ بہت زیادہ کیا کریں آپ پہلے بھی کرتے ہیں میں آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں یا اللہ ایک عرصہ گزر گیا ہے دل کی حسرت ہے خواہش ہے موت سے پہلے پہلے یا اللہ خواب میں اپنے حبیب کی زیارت نصیب فرما یا اللہ خواب میں اپنے حبیب کی زیارت نصیب فرما بیماروں کے لیے دعا کریں اور بالخصوص ملک پاکستان کے استحکام کے لیے دعا کریں اور اس مسجد کے لیے دعا کریں ان کے بانیان کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس مرکز کو مسجد کو کیا متعب بعد ارشاد فرمائے اور جہاں سے دین کے امام کاری مشتد اور امام پیدا ہوتے رہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو دین کا سرچشمہ بنائے تمام میرے بھائی دائیں بائیں نہ دیکھیں پورے یقین سے دعا فرمائیں اللہ انشاءاللہ شاء رادنی فرمائیں گے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت انت الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والكرام الحي القيوم اللهم انت الاول وليس قبلك شيء وانت الاخر وليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اللہ حمان تل گنی یو و نن فکر اللہ حمان تل و شيء ملک اللہ مسلم على محمد وسلم اللہ مسل محمد محمد وبارک وسلم ثم زندگی بھر کے گنا معاف کر دے زندگی بھر کے پاپ معاف کر دے نیکیاں قبول فرما لے یا اللہ ہماری نیکیوں کو رد نہ کرنا اللہ قبول فرما لے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے یا اللہ مسلم معاشرہ نیکیوں کی برکتوں سے محروم ہے اللہ نیکیوں کی برکتیں نصیب فرما دے اللہ ہماری زندگیاں مبارک بنا دے اللہ مجلنا مبارکہ نئی نما کننا و جلنا میں نے عباد کا مخلسین اللہ مجالنا وجیح فد دنیا والا آخر ومین المقربین اللہ ہماری تنہائیاں پاک کر دے راتیں پاک کر دے موبائل پاک کر دے نگاہ زبان اور دل پاک کر دے اللہ ہمیں سکون نسی فرما عقیدے کی پخت کی نصیب فرما جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اللہ ان گھروں میں محبتیں پیدا فرما یا اللہ جن کے پاس والدین نہیں ہے ان کے ماں باپ کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا ان میں سے جس کے پاس باپ نہیں ہے اللہ اس کے باپ کی قبر کو جنت کا بغیچہ بنا دے یا مہین تیرے کئی بندے اپنے والدین کی جدائی کی وجہ سے بڑے بےقرار رہتے ہیں لیکن تیرے فیصلوں پہ صابر بھی ہیں تیرے فیصلوں پہ راضی بھی ہیں یا اللہ فوت ہونے والے والدین کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا دے یا اللہ بیماروں کو صحت تا فرما یا اللہ جو رزق حلال کے متلاشی ہیں اللہ ان کے لیے خیر کے سب دروازے کھول دے رزق کے سب دروازے کھول دے اللہ قرضے سے محفوظ فرما اللہ مکرو زندگی سے محفوظ فرما ذاتی مکان دکان نصیب فرما یا اللہ جو کچھ دیا ہوا ہے تیرا ہے اللہ نظر بد سے بچا اللہ نظر جادو سے بچا حاصدوں کے حسد سے بچا اے اللہ ان میں سے جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں اللہ ان کو نیک بیٹے دے دے بہنوں کو بھائی دے دے بہنوں کو بھائی دے دے زکریہ و ابراہیم کو دینے والے داتا بہنوں کو بھائی دے دے اللہ نیک بیٹے عطا فرما جو بچے یہاں قرآن پاک کے فض کرتے ہیں اللہ ان بچوں کو دین کا دائی بنا ان بچوں کو دین کا امام بنا ان بچوں کو امام القرانی بالحدیث بنا ان بچوں کو احمد بن حنبل بنا اللہ اور جو تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنا اللہ ان نیکیوں کو اپنی رضا اور احمد کے لیے قبول فرما جتنے حباب فرما ہے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا اللہ ہمیں بار بار بیت اللہ کے حج فرما عمر نصیب فرما آج جو ذکر توحید اللہ ہم نے سنا ہے یا الہ العالمین ہمارے دل کی بنجر بستی آباد ہو گئی ہے مولا اس ذکر توحید کی محبت نصیب فرما جی بھر کے ہزاروں کی تعداد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما کابت اللہ کے طواف میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما مسے نبوی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین اسلام کو غالب فر دے اللہ اسلام کو غلبہ نشیب فرما دے یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما ظالموں کو نیست و نبود فرما جل اللہ الظالمین یا اللہ نیک لوگوں کی دوستی نصیب فرما بے نماز بے دین اوارہ لوگوں کی دوستی سے محفوظ فرما اللہ نیک لوگ ہمارے قریب کر دے اور ہم کو نیک لوگوں کے قریب کر دے یا اللہ کوئی خالی نہ جائے سب کے من کی مراد پوری کرنا یا اللہ بڑے گنا گار ہیں لیکن اللہ تیری توحید کے لمبردار ہیں اللہ توحید کی برکت سے سب پریشانیاں دور کر دے سب پریشانیاں دور کر دے اللہ <اللامان> عالمین زندگی <المان> <زنگی> شان والی دینا موت ایمان والی دینا زندگی رحمت والی دینا موت شہادت والی دینا موت آئے تو وضو کی حالت میں موت دینا یا اللہ موت سے پہلی ماضوی باج مات پڑھنے کی توفیق دینا سب معاملے اللہ بہتر کر دے سود کی لانت سے بچا بدکاری فحاشی سے بچا آوارہ عورتوں سے بچا یا اللہ نوجوان نسل بربادی کے دانے پہ کھڑی ہے اللہ غیرت اور حیا والی جوانی نصیب فرما تنہائیوں میں یہ ذکر توحید پڑھنے کی توفیق دے اللہ جو نوجو نوجوان پاکی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو پاک باز بنا دے اللہ تنہائیاں پاک فرما دے موت کی مدہوشیوں میں کلمے کا ہوش نصیب کر دے دنیا بہتر کر دے موت بہتر کر دے قبر حشر اور آخرت بہتر کر دے ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار ربنا لا تردنا خائبين ربنا لا تردنا خاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واطب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله